بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے یہ سب سماوات وافی عرض تصویح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے راہ الملک اس کے لیے بادشاہت ہے والحمد اور اسی کے لیے تعریف ہے وہ ہوا اللہ شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ولا خلا قم وزات ہے جس نے تم کو پیدا کیا پس تم, تم میں سے کوئی کافر ہے کمن کو مبن اور تم میں سے کوئی ایماندار ہے واللہ اللہ اللہ تعالیٰ بھی ماتا امرون بصیر جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے خلاق سماواتی ولادب الحق ہی اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ مصور کم اور تمہاری صورتیں بنائی ف احسنا سورا کم تمہاری اچھی صورتیں بنائی و علمشیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے یعلم علم و جانتا ہے ماتس سماواتی ولاقردی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے و یعلم علم مات و ما تعلنون اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو اللہ اللہ تعالی علیم وینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے علمک نبا الدینہ کفر من قبل کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے فادا و بالا امرحیم تو انہوں نے اپنے اس کام کا وبال چکھا والوں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم الدردناک دادی کا یہ بھی انا ہو اس وجہ سے حقیقت ہے کہ کا آتی تھے آتے تھے ان کے پاس روسل ہوں ان کے رسول دلائل لے کر فقالو انہوں نے کہا اب کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا رہنمائی کرے گا پکافارو تو کفر کیا و اور وہ انہوں نے منہ پھیر لیا بس اللہ اور اللہ نے پرواہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے حمید بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے جامع اللہ دی گان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اللہ کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے کل کہہ دیجیے بالا وربی کیوں نہیں میرے رب کی قسم لتب النا تم ضرور اٹھائے جاؤ گے ان پھر تم ضرور خبر دیے جاؤ گے بیما عمل تم اس چیز کی جو تم نے عمل کیا وذالک کا اللہ یسیر اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے عامن و بلّہ رسول ہی پس تم ایمان اللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر والنور نور اللہ دی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے نادل کی ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ اس دن وہ جمع کرے گا تم کو جمع کے دن ظالی کا وہی وہیارے کا نقصان کا دن ہے اور میں اور جو ایمان لائے اللہ پر وم الصالحن اور عوال کرے گا غلطیاں جنات من تجری من اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے چلتے ہیں دریا خالدینہ فیحا آبادا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذالک قلع العظیم یہ کامیابی ہے بہت بڑی وہ دینا کفر و آیاتی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جٹلایا ہماری آیات کو اصحاب ناری وہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ مسیر اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے ماںب امن مصیبت جو نہیں پہنچتی کوئی مصیبت اللہ, اللہ ہی مگر اللہ کے حکم کے ساتھ وہ امن بلّہ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر یہ طلبہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو واللہ بکل شہین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے فعن اللہ رسول بس, اگر تم پھر گئے رسولنا بس بے شک ہمارے رسول پر ہے البلا المبین واضح پہنچا دینا اللہ لا الہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے کوئی علا مگر وہی وہ اللّہ اور اللہ پر قلیت لازم ہے کہ تبقل کریں مومن ایمان لانے والے یا ایو الیدینا اامنو اے وہ لوگ جو ایمان دار ہو ان میں ازواجکم واولادکم بیشک تمہاری بیویوں سے یا تمہاری اولاد میں سے عدو ولکم دشمن ہے تمہارے فہذروہم پسن سے بچو ان سے ہوشیار رہو و ان تعفو وتصفحو اور اگر تم معاف کرو اور در گزر کرو تو تم اور بخش دو فین اللہ پس بیشک اللہ تعالی غفور رحیم خوب بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے انما اموالکم واولادکم بے سکت تمہارے مال اور تمہاری اولاد صرف اور صرف فطرہ تم آزمائش ہیں واللہ عندہ ورلہ اس کے پاس عجر عظیم اجر بہت بڑا فتاق اللہ پس اللہ سے لرو بس دتا تم اس قدر تم طاقت رکھتے ہو اسمعو اور سنو واتیعو اور اطاعت کرو وانفقو اور خرچ کرو خیر اللہ انکوسی کم یہ بہتر ہے تمہارے لئے ومیو قشوحہ نفسی ہی اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے فجوسی سے کا پس ف وہی کامیاب ہونے والے ہیں ان قرد اللہ قردن حسنہ اگر تم قرض دو اللہ کو اچھا قرض کردے حسنہ یو داعف بھلاکم تو وہ پڑھا دے گا تمہارے لئے ویغفر لکمر تم کو مکش دے گا واللہ واللہ تعالی شکورن قدردان ہے حلیم بردبار ہے عالم الغیبی والشہادتی جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو العزیزو سب پر غالب ہے الحکیم و کمال حکمت